بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مره محترم مسلمان بهايو بهنور مجاهد ساته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج 14 سبع اللي سجري ربيع الاول كي دسوي تاريخه شيخ ابو مسعب سوري فك الله أثره كي كتاب دعوة المقاومة الاسلامية العالمية یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نقطے کے اخیر میں جاری ہے آٹھوے نقطے میں استاد محترم امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب سے اختباسات نقل فرما رہے ہیں کل کے سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جس شخص نے عالم اسلام کو اکھٹا کیا اور مسلمانوں کی عزت رفتہ کو دوبارہ سے حاصل کیا اس شخص کا نام سعف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی ہے سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں سلطان رحم اللہ تعالی بھی موجود تھے وہ علماء کے رئیس تھے علماء کے امیر تھے علماء کے سلطان تھے ان کی بات معاشرے میں سنی جاتی تھی اور انتہائی تقوادار اور پرہیزگار بزرگ تھے دنیا سے استغنا اور بے نیازی ان کی صفت تھی سلاطین سے بے نیاز ہو کر وہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے ان حالات میں ان کے ایک فتوی کی مثال آپ کے سامنے عرض ہے ان سے سلطنت مصر نے یہ فتویٰ مانگا کہ آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم عوام پر ٹیکس لاگو کریں تاکہ عوام سے جو پیسہ حاصل ہو اس کے ذریعے ہم جنگ کر سکیں تو انہوں نے انتہائی بے باقی اور جرت کے ساتھ یہ فتوا دیا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ عوام سے پیسے لیں ہاں عوام سے پیسے لینے کی اجازت آپ کو اس وقت ہوگی جب کہ جو سونا چاندی آپ لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے ان سب کو آپ بیت المال کے حوالے کریں اور آپ کے پاس صرف آپ کا گھوڑا آپ کی تلوار رہ جائے اس کے بعد آپ اور عوام برابر سرابر ہو جائیں یعنی عوام کے پاس بھی اتنی ہی مال و دولت ہے جتنی کہ آپ کے پاس ہے اس وقت آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ عوام سے جنگ کے لیے چندہ کریں یا ان پر ٹیکس لاگو کریں ان کے فتوی کا جو خلاصہ ہے وہ میں عربی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں ادالم یا کفیبئی تلما المال ان وہ انفق تم ہوا مینا جس وقت بیت المال میں کچھ بھی باقی نہ بچے اور زیب و زینت کے لیے استعمال کیا جانے والا جو سونا چاندی ہے وہ سب تم خرچ کر چکو وہ تصاویر اور لباس وغیرہ میں تم لوگ اور عوام لوگ برابر ہو جاؤ سوائے جنگی آلات کے اس لیے کہ آپ لوگ فوجی ہیں اس لیے کہ آپ لوگ اصکر ہیں تو ظاہر سی بات ہے امتیازی خصوصیت جو آپ کی ہے وہ تو باقی رہے گی لیکن خوراک پوشاک اور جو عام زندگی میں برتنے والی چیزیں ہیں ان میں آپ اور عوام برابر ہو جائیں غلام یب قل جندی سوا فرس ہلتی یا اور فوجی کے پاس بھی صرف وہی گھوڑا ہو جسے وہ جنگ میں استعمال کرتا ہے اس وقت دشمن سے دفاع کرنے کے لیے عوام الناس سے پیسہ لینے کی اجازت ہے لہنا ہو ادا دم الدو و جب سکا فتن فاوب سین اس لیے کہ جب دشمن ٹوٹ پڑتا ہے حملہ ور ہو جاتا ہے تو دفاع کرنے میں تمام لوگوں کو اپنی مال اور جان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ آج کے حالات کا ذرا تجزیہ کریں تبصرہ اس پر کریں کہ ان فوجیوں کے پاس بڑے بڑے کارخانے ہیں بڑی بڑی تجارتیں ہیں شخصی تجارتیں بھی ہیں ان کی سرکاری تجارتیں بھی ہیں اس آرمی کی ناپاک فوج کی لیکن اس کے باوجود بھی یہ عوام کا خون چوستے ہیں جو بجٹ پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے اس میں سے تقریباً 85 فیصد سے زائد حصہ جو ہے نہ پاک فوج کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور یہ احسان بھی جتلایا جاتا ہے کہ ہم عوام کا تحفظ کر رہے ہیں سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے لیکن اس کے باوجود ایسے درباری ملاؤں کی کثرت ہے جو کہ پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتے نہیں بلکہ ان کے گلے پھٹتے ہیں مگر وہ پاک فوج کی حمد و سنا میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے درباری مولویوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ جیسے حق گو بے باک اور جرتمن اہل علم ہمیں نصیب فرمائے جب تک سلطان العلماء عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ جیسے لوگ نہیں ہوں گے تو سیف الدین قطب کہاں سے پیدا ہوں گے سیف الدین قطص جیسے عمرہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب معاشرے میں موجود علماء معاشرے میں موجود شیخ الاسلام معاشرے میں موجود مفتی صاحبان عزین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کی پیروی کریں عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ و تعالیٰ کے فتوی پر آپ نظر ڈالے سو بار نظر ڈالے اور کئی کئی بار نظر ڈالے غور و فکر کریں کہ ان سے بھی اس وقت کی فوج نے اس وقت کی حکومت نے یہ فتویٰ مانگا کہ تاتاریوں کے خلاف سلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہمیں آپ اجازت دیں تاکہ ہم عوام سے پیسے لیں عوام پر ٹیکس نافذ کریں عوام سے پیسے جمع کر کے ہم دشمن کے خلاف لڑیں جبکہ ناپاک فوج کی ناپاکی تو علی سے یا تک بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہے لیکن ایسی فوج پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہی ہے نہ ہی یہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر پائی ہے نہ ہی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر پائی ہے اس کی تاریخ تارکول سے بھی زیادہ کالی اور سیاہ ہے مشرقی پاکستان میں جو کچھ انہوں نے کیا اور آج تک جو کچھ کرتے ہوئے یہ آ رہے ہیں ان کی تاریخ انتہائی بدترین بدترین اور بدترین ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو خوارش کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسے درباری مولویوں کی صف میں نہ رکھے نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بلکہ اللہ تعالی ہمیں حق گو اور حق جو علماء میں سے بنائے عوام میں سے بنائے دیکھیں یہاں پر صرف اتنی سی بات ہے کہ جہاد کرنے کے لیے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں جہاد کرنے کے لیے یہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم لوگوں سے چندہ کریں اور لوگوں سے ٹیکس لیں اس کی اجازت بھی شیخ عزین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے نہیں دی اگر کوئی آج حالات کا رونا روتا ہے تو اس وقت کے حالات بھی انتہائی بدتر تھے خلافت گر چکی تھی ملیامیٹ ہو چکی تھی اور جو مصر کے پڑوس کے ممالک تھے سب کے سب چنگیزیوں کے پنجوں میں پھنسے ہوئے تھے چنگیزیوں کے قبضے میں تھے لیکن اس کے باوجود علماء کرام اپنی آن بان اور شوکت و شان کے ساتھ کتاب و سنت کی خدمت میں مصروف تھے میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان العلماء عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ فتوا دیا کہ جب تک بیت المال میں پیسہ موجود ہے اور اضافی اخراجات وغیرہ آرمی کر رہی ہے اس کے لیے ہرگز کسی اجازت نہیں کہ یہ عوام الناس سے ٹیکس لے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے اور ویسا ظلم ہو رہا ہے لیکن صلاح الدین ایوبی نہیں ہے سیف الدین قطب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہمیں بات جو ہے جڑ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر جڑ مضبوط ہوگی جڑ میں بیماری نہیں ہوگی تو سیراب کرنے کا بھی فائدہ ہوگا علماء کرام اس امت کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر علماء کرام حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ حکومت اور سلطنت کے امور کو انجام دینے میں سلاطین کی مدد کریں گے حکمرانوں کی مدد کریں گے تو امریکہ جیسے دجال کے سامنے جھکنے کی بکنے کی اجازت نہ ہو لیکن کیا کیا جائے آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس لانتی ناپاک نجیس اور پلیت نظام نے امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف امریکہ کی مدد کیوں کی کون سی شریعت کون سے دین کی رو سے یہ کام پاکستانی نظام کے لیے جائز تھا اس سوال کا جواب کبھی بھی ہمیں نہیں ملا لیکن اس سوال کے جوابات لوگ دیے جا رہے ہیں کہ جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہوگا وہ باغی ہوگا اور جو اس نظام کے خلاف جہاد کرے گا وہ خوارج ہوگا اللہ اللہ کیا فتوی ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھئی بتوں کی عبادت کرنے کے لیے وضو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اللہ کے بندوں پہلے تو یہ بات سمجھاؤ کہ بتوں کی عبادت کا مسئلہ کیا ہے اور بتوں کی عبادت کا کیا حکم ہے یہاں بات بالکل بگڑی ہوئی ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو عوام کو دھوکا دینے میں مصروف ہیں درباری مولوی بھی اور بکے ہوئے حکمران بھی پہلے تو یہ بات بیان کی جائے نا کہ امریکہ کو اڈے دینے کا کیا حکم تھا پہلے تو یہ بات بیان کی جائے کہ یکلخ فوراً مجاہدین کو دہشت گرد قرار دینے کا کیا حکم تھا بات بنیاد سے شروع کی جائے تو انشاءاللہ اللہ حل ہو سکتی ہے ورنہ اسی طرح مشکلات میں ہم گرفتار رہیں گے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ممالک میں جنگ و جدال جاری رہے لیکن کیا کیا جائے کہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہی پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے